أعوذ بالله من الشياطين الرسيد بسم الله الرحمن الرحيم ولي كل امه تعلم ليذكروا اسم الله على معرزتهم من بهيمة الأمعام فإلهكم إله ظاهد فله أسلموا سدا پولا دی ہر قسم دی ہمدو تنا تاریف تمجید تقدی عثمان کل ملک رب العزت عزت لا شریک لاشریک ہے کہ جس نے اپنا پسند کیا ہوا دین یعنی دین اسلام اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کامل اور مکمل فرما دیتا اور اس بات کا اعلان ایسے موقع جڑا موقع تاریخ اسلام اندر اپنی اہمیت اعتبار قیامت تک نمایاں ہے واضح ہے یعنی اے اعلان حجت الا دوک نوزل حجا میدان عرفات اندر فرمایا اللہ وحد اکمل تو لکم اج کے دن اصل تے دی مکمل کر یہ اعلان اللہ نے قرآن مجید اندر فرمایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس اعلان کروایا گیا اج کے دن نو ذل اجا دینکم میں تے واسطے دین مکمل کر منگ تو علیہ کم اور اپنی اے سب تو بڑی نعمت چین اسلام والی نعمت حقیقت اے سب تو بڑی نعمت ہے اللہ کی جل شام رضو اللہ. ویسے کہ اللہ کی ہر نعمت اینی قیمتی ہے کہ قیامت تک سجدے پی رہے کوئی انسان کے ایک ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا لیکن اسلام والی نعمت دین والی نعمت سب تو بڑی نعمت ہے بات بڑی سیدھی جی ہے کہ جہد پلے اے نعمت ہوئی انہوں جنت مل جائے گی جہے پلے اے نعمت نہ ہوئی وہ جنت تو محروم رہ جائے گی لہذا یہ نعمت سب کو بڑی نعمت ہے یہ ہوگے گی پلے تو جنت اندر کاخلا مل سکے گا یہ نہیں ہوے گی کہ ساری دنیا کا حکمران کیوں نہ ہو ساری زمین کے خزانے اور پلے کیوں نہ ہوں وہ جنت اندر نہیں جا سکے گا وت من تو اڑی کم نعمت ہی میں اپنی نعمت اپنا انعام پورا کر د ان تمام کر داراسی تو لبل اسلام اور بطور اسلام کیا بطور دین اسلام اللہ نے تی پسند کروایا ہے یہ ای آئ بڑی غور طلب ہے یہ لفظ بڑا قیمتی ہے اليوم الما دن جس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک لکھ کے چالی ہزار کے قریب خوش نصیب نال میدان عرفات اندر جمع ہے اس دن الما وہ دن بڑی اہمیت والا دن میدان آپات اپنے لحاظ نال بڑا اہم میدان ہے کیونکہ اس میدان اندر وہ پہاڑی موجود ہے جس کا نام جبلے رحمت ہے جس پہاڑی جدید امجد अमजद آدم आदम اسرام کی توبہ قبول ہوئی جنت چ نکل تو بعد تین سو سال تک زمین سے روے رہے اپنے گناہ کا اعتراف کرتے رہے اقبال جرم کرتے رہے اللہ کو لو مافیا منگتے رہے ساری ماں کتے ہے سا باپ کتے ہے آپس اندر تین سو سال تک ملاقات نہیں ہو سکی رو رہے نے ربنا ظلمنا انفسنا خسن و علم لنا برہم نہ لن من الخاسرین یہ کلمات پڑھ رہے ہیں ربنا اے سادے رب اے سادے خالق مالک اور او حکم اور ہدایت جلی سی او دے خلاف عمل کر کے تیرا کچھ نہیں بگاڑیا زلم نہ انفسن اسا اپنی جان تلم کیا جا او ہدایت اور حکم کی سی کہ اے آدم اور اے ہب علیہ مسکرام میری جنت اندر جتوں مرضی جرضی کھاؤ پیولا جنو مرضی جدو مرضی جتو مرضی ہے کھاؤ پیو ورا پترا با ہا لیکن ایک ایس درخت کے قریب نہ جایا جے یہ فل کھایا جے چجرے ممنوع اس درخت کا فل کوئی حرام پل نہیں تھی. ایک آزمائش تھی امتحان سی کہیں کہ کھانا لیکن شیتان مسلسل پیچھے لگا رہا ورگلا رہا آ کے اپنی چال اندر کامیاب ہو گیا سارے ساتھ پاپ نے ساری ماں نے اس درخت کا کھا لیا اللہ تیرا او حکم نہ من کے اصا اپنی جانا تا ظلم کیا لا جی ہوں تعوف نہ تِتُو سادے تِ شفقت نا سادے تِ اپنی رحمت نا مِنَ آسمان تو جنت تو قد کے زمین سے سان اتار دیا ہو ایک دوسرے کو آدھا اور جدا جدا کر دیا گیا ہو اللہ آخرت کی بنے گا جب ساڑھی ساری اولاد تیری ساری مخلوق تیرے سامنے پیش ہو گئے گی ابھی تو اس اور رسوا ہو جا اس میدان اندر وہ پہاڑی ہے جبلے رحمت اللہ نے دونوں کی ملاقات کرائی اور معافی کا اعلان کر دیتا اللہ نے دونوں کو دو ماف کر دیتا کہ دے کو غلطی تو بہت بڑی ہوئی سی میری نہ فرمانی کہ تی کر بیٹھے لیکن جاؤ میں تو معافی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی غلطی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے سن نہ یا آرری یا باپ آدم علیہ السلام بھول گیا سی اولاد قیامت تک بھول دی رہ باپ نے بھولن تو بعد جا رستہ اختیار کیتا کہ سب تہلے تو اکبار ضلع الکر رے لا ان اصول دا ایک قاعدہ ہے کہ مل دیے جیڑا من ملتی کہ میرے کو گلتی تے جی غلطی نہ من مصر رہے بس رہے کہ نہیں جی میں یہ کم کیتا ہی نہیں تے مافی کا دہر ہی تو نہیں ہوں الف ان المقر معافی ہونے واسطے جہاں اکرار کر لے من لوگ کہ میرے کو غلطی ہو گئی میں گئی. باپ بھل گیا نہ آدم فرمایا آدم بھول گئے علیہ الگ اس بلا وہ قیامت تک اولاد بھولتی رہ گئی باپ نے بھولن تو بعد جا رختیار کیا کہ اقبال نے جرم کیتا ہے اعتراف کیتا ہے کہ میرے کو غلطی ہو گئی میں بھول گیا اللہ جی تو مواف نہ کی میں تو بہت بڑا نقصان اور خسارت آ پا گا اولاد نی چاہیے کہ جدو غلطی ہو جائے جدو کوئی ایسی بات ہو جائے اللہ کے سامنے اعتراف یہ تیراک جرم کردیا دے کو مفی منگنی چاہیے اور مومن دی شان اللہ نے مایا میرے بندیا کو اگا فافاشا تن جدو کوئی فوٹس کم ہو ہے بے حیائی کا کوئی کم ہو جائے مخبو یہ ہے کہ انسان کو ایسے کم ہو جائے اس طرح فرمایا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم آ رہے اسلام کا ہر بیٹا ہر بیٹی السلام ان گناگار چ انہیں بھول جان والے کتا اللہ پیارے اور محبوب بندے اللہ رجوع کر ایک حدیث کسی بیان فرمائی رسول اللہ کہ اللہ پروا دیتے و جلا شام جب ابھی صرف لگتے حدیث بول رہے حدیس تو مراد اللہ کا حکم لیکن اس حکم نو بیان کرنے پیغمبر اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جب احمد حدیث قدسی ہے وہ تو مراد یہ ہوتی ہے کہ حکم بھی اللہ دا کا الفاظ بھی اللہ دے لیکن بیان پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختصر تعریف ہے حدیث نبوی اور حدیث دی حکم تے سارے ہی اللہ دے نے کیونکہ کسی حق ہی نہیں پہنچتا کہ کوئی حکم دے حکم کو دینا چاہیے جہاں اپنا حکم منوا سکے یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ اپنا حکم منوا سکتا ہے منوا لینا ہے بڑے بڑے نے من لیا پھر آن کی آکڑ کوئی تھوڑی جی آکڑ نہیں آنا رب کو مل او دا اعلان سی کہ میں تھا سب کو بڑا رب ہاں یہ نہیں کہا کہ میں رب ہاں رب کو مل آ سب تو وا رب ہاں لیکن منوان والے نے منوا لیا کریائے نیل اندر گوتے کھا رہے دبکیاں لے رہے موت سامنے نظر آ رہی ہے ایمان لیا جی بنی اسرائیل ایمان لیا جی موسا کی امت ایمان لیا ارے اگو جواب ملتا ہے تے نو یاد آیا ہے کہ رب وہ ہے تو تو دعویٰ کرتا ہے میں سب تو بڑا رب ہوں آل آل آل ایمان لیا وقت آسائی قبل اس پہلے تو بڑا آکر ہوا سا اور اللہ کی زمین اندر فساد کو پا کیا ہوا سہی ہوں وہ او وقت گزر گیا ایمان لیا والا تیرا ایمان قابل قبول نہیں حکم کو دینا چاہیے جڑا منوا سکے ابھی دیکھنے ہوں کہ اللہ دیا نا ہو رہی ہیں زمین پری پڑی ناپرمانی دے فرمایا اگر ابردستی منوانا چاہتے نا اپنا حکم ساری روڑے زمین سے ایک شخص بھی ایسا نظر نہ آتا جا فرما جی منوانا چاہتے تھے انسانی انسانی اللہ نے سان دیکھ والا سننے والا سمجھ والا بنا کے بھیجا ہے سنی اور بسیر بنایا ہے سڈے سامنے رستے دونوں متعین کر دیتے نے. اور سان چن جا رکھتا مرضی دے کے ختیا کر راستے دونوں متعین کر کے درمیان کرتا انسان ہدایت واسطے امبیا کا ایک سلسلہ چلا آدم علیہ السلام تو اور اختتام فرمایا محمد ال رسول اللہ صلی اللہ میں مثال دینا ہوں کہ جس ویسے اذان ہو جاندی ہے اللہ کی دی جتی ہوئی توفیق نلے بندے اٹھتے ہیں وضو کرتے ہیں مسجد دی طرف چل دینے کی طرف چلتے ہیں کہ اعلان ہوا ہے بلاوا آیا ہے اللہ کی طرفوں نجات کا اعلان ہوا ہے کہ آؤ نماز پڑھ لو اور نجات حاصل کر لو لیکن اکثریت ایسے نہ پرمنہ دی جہاں کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کی اعلان ہویا ہے کدی طرفوں اعلان ہویا ہے کس انعام دا اعلان کیتا گیا اگر اللہ منوانا چاہتا کہ کیا وہ اس بات سے قادر نہیں کہ جس اندر کوئی ایسا درد کوئی ایسی تکلیف پیدا کر دینا کہ جد تک نماز نہ پڑے کسی ڈاکٹر کو علاج ہی نہ ہو کسی حکیم کو دعا دوائی نہ ہو اللہ قادر سی کہ سارے کندیاں سے بیٹھنے والے فرشتیاں حکم دے دینا ان کا کہ رام کا فرمایا ہے کہ ایک ایس کام تو پکڑ لے دوسرا ایس کام تو پکڑ لو تو دے ہوئے مسجد اندر لے جاؤے جہرا خود بخود نہیں اٹھیا اللہ کاگر نہیں کر سکتا تھی یا نہیں؟ لیکن پھر ایک انسان تے ایک جانور اندر فرق کی رہ جا بندر کے نک اندر نکیل پا کے رچھ نکیل پا کے سارا دن انسان نچا کر درد ہے جی انسان بھی اسی طرح نکیل پا کے کنو پکڑ کے مسیحے لیا تو فرق ہی رہتا انسان اور جانور لیکن طریقے والا کل ہوگا ہاں فرمایا اگر اتنی چاہتے تو ایک شخص بھی ہدایت تو خالی نہ رہتا لیکن زبردستی نہیں کی لا کسی نے مجبور نہیں کیتا کہ ضرور دین قبول کر ضرور ایمان لیا اکل دے ہے اپنا نفع اور نقصان سوچ اور سمجھ کھے اور کھوتے اندر تمیز کر بہرحال میں کر رہا تھا کہ حکم اللہ دے ہی نہیں سارے جڑا اللہ کا حکم اللہ دے الفاظ اندر آیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سنایا او دا نام ہے ہے حدیث نبوی سے آدم, کہ آدم علیہ السلام دا ہر بیٹا ہر بیٹی گناگار ہے خطا کار ہے انہ گنا گار چلہ پیارے اور محبوب وہ بندے اور بندیاں رہ جے گا بال جرم کرتے ہیں اپنے رب کے سامنے من لوگوں نے کہ میرے کو گلتی ہو گئی تم معاف کردیسے کٹ سی کی اس بارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ فرما دینے چلو کی فرما دیتے اللہ کہ آدم کی اولاد اے آدم دے بےچیو اور بیٹی ہو اگر تھی گناہ نہیں کرو گے میرے کو مافیا نہیں منگو گے تو میں سفائی ہستی تو مٹا دیاں گا تھی جگہ کوئی ایسی مخلوق لیا کے بسا دیاں گا جی گناہ کرے گی تو میرے کو مففیا منگے گی یہ مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ سنوں گناہ ضرور کرنے چاہیے بلکہ یہ مفہوم اے ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی انسان کو گنا نہ ہو. کوئی انسان نہ لے یہ ہو ہی نہیں سکتا انسان ہے تو یہ گناہ ہو گئے گا جے کوئی دعوی کرتا ہے کہ فلان کو گنا نہیں ہوتا نہیں کرتا وہ کوئی غلطی سے وہ انسان ہے ابھی سارے آدم کی اولاد ہاں علیہ السلام اسلم آدم اپنی غلطی دا اللہ کے سامنے احترا کر رہے ہیں اقبال جرم کر رہے ہیں کہ اللہ میں بھول گیا اللہ میرے کو غلطی ہو گئی اللہ میں اپنی جان سے ظلم کر گناہ کر کے نہ کوئی اللہ کا کچھ بگاڑتا ہے نہ اللہ کے نبی کا کوئی نقصان کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہتے اور مومن مسلمان کوئی نقصان پہنچا دے گناہ کرنے والا اپنا نقصان کرد ہے جنہیں بھی کرتا ہے جڑا نیکی کام کرے گا اورا فائدہ اُنہ نفع نفا حاصل ہوئے گا و من اصاہ جہاں ساری نا فرمانی کرے گا وہی سزا بھی اُنہوں ہی ملے گی جی کسی دوسرے نو نہیں ملے گی وما رب نہیں رب ظلم نہیں کرتا اللہ دین اللہ نے مکمل کر دلی اکبل تو لکم جنہ چر کوئی شخص مسلمان ہو ہے، ہے گنجائش, گنجائش ہے ادو تک ایمان اللہ نے ہاں قابل قبول نہیں بات ذرا سمجھو کہ اسلام کا دعوی بعد اپنے آپ مسلمان کہلان تو بعد کوئی چخص ایک تسلیم نہیں کر اے بات قبول نہیں کر لیا دلوں جانو من نہیں لگتا کہ دین مکمل ہے کوئی بڑا تو بڑا آج آئے وہ کسی بات نو اندر شامل نہیں کیتا جا سکتا کوئی ظالم تو ظالم آج آئے وہ دین کسی چیز نو کٹیا نہیں جا سکتا تک کسی شخص دا ایمان قابل قبول نہیں اور اس بدو کا واقعہ یاد آ گیا رتی اب لیکن بڑے بلند مقام سے پہنچ گیا کئی دفعہ سنائی جا چکی ہے بار بار سان باتیں یاد رہی زندگی واسطے نشا راہ بنی رہے روشنی کا مینار بن جانے چاہیے قرآن اللہ فرمان یہ قرآن تو وہ رستہ دکھا ہے جدے تو سیدھا پکا پختہ کوئی رستا ہے ہی نہیں اس واسطے قرآن اور حدیث بار بار دہرائے جانے چاہیے یہ واقعات ذکر ہوں رہنے چاہیے مسجد نبوی اندر آ جانا ہے ایک بدو ایک دیہاتی ایک گواہ ایک انتر شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے بڑی بے تکلفی نل کوئی ظاہری ٹھاس بانس نہیں کہ دوروں ہی پتہ لگ جائے ان سے پتہ لگ جاند ہے نا کہ چھوٹا کون ہے بڑا کون چھوٹا بڑا اللہ کی نگاہ اندر ہونا چاہیے ان دلہ ہے اکپا تو اٹھے جو سب تو زیادہ قابل عزت اور قابل احترام وہ ہے جا سب تو زیادہ اللہ کو ڈرنا ظاہری چھاس باز کوئی مہمیں نہیں رکھتے وہ آیا مجلس قریب آ کے قریب آکے کہ ان کوئی ایسا امتعاز اور کوئی ایسی ظاہری چیز نظر نہیں آئی انہیں انہا لفظان در پچھیا کہنے لگا ایوکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیچن والے ہو مجلس قائم کرن والے ہو میں انہوں اے دس ہو تو اٹھے چھو محمد کیڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلی بات ہی دس دیے کہ وہ کس طرح بے تکلف ہے وہ سوال کرنے اندر کس طرح بے حجاب ہے ایوکم صل محمد صلی اللہ والا منہ یہ دسو تحمد کہڑا ہے صلی اللہ والے او دا اے سوال سن کے آپ کی طرف مخاطب ہو کے فرما دے ہاں اللہ محمد اللہ وہ و و و و مطمئن ہو گیا کہ میں جنہوں نے ملن واسطے آیا تھا وہ موجود نہیں بیٹھ گیا آپ نے فرمایا ہاں تو تچھیا تھی کہ ہوں کوئی سوال کر کوئی بات کر کتنا ہیں ہے آئے ہیں کہنے لگا کہ میں بڑی دوروں آیا اپنے علاقے اندر میں سنیا سی, کہ تھی ہجرت کر کے مکے تو مدینے آئے ہو رسالت اور نبت کا دا دعوی کیا ہوا ہے میں تے کلو کچھ گلا پوچھنا آیا کچھ سوال کرنا ہے آپ پر میرے سر امبا بدا الجھ پوچھ پوچھ پوچھنا ہے جہاں سوال کرنا ہے کر پھر. کہنے لگا جی میں ایلان پوچھنی نہیں, نہیں سوال کرنے میرے کچھ شرط جی شرط میں پوچھنا نہیں تو میں آپ تو شرط ترتیں بیان کر کہ لگا جی پہلی شرط تو میری یہ ہے جی, کہ تسی میرا لہجا دیکھ ہی رہے ہو سنی رہے ہو میں ایک دیہاتی آدمی ہاں شخص ہاں انداز تے اے جے کہ آپ تو کچھ جو کچھ پچھنا ہے, جس طرح پوچھنا ہے کسی گل کا غصہ نہیں کری آیا ہی نہیں آکھا صل اللہ علیہ وسلم ہی نہیں اللہ ایلانجسم رحمت, رحمت بنا کے سارے جہانوں کی رحمت بنا کے پیش دیتی فرمایا وایا ابھی تیری کسے گل غصہ نہیں کرتے تیرے لگو لہجے سے بالکل غصہ نہیں کرانے تو پوچھ جو کچھ پوچھنا ہے جس طرح پوچھنا ہے پوچھ. کہنے لگا کہ دوسری میری شرط یہ جی کہ میں جیڑا سوال دے تیری دوسری شرط بھی سانو منظور ہے تو پچھ جو کچھ پوچھنا ہے میں اللہ کی قسم کھا کے ہی ہونا جواب دیا وہ مطمئن ہو گیا کہ چلو جی شرطاں میرا منگی گئیں ہوں وہ سوال کرتا ہے او سی، سی، لیکن نے پہلا سوال ہی ایسا کیتا ہے کہ اندر سب کچھ لگا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرط کے مطابق قسم کھا کے مینو جواب دیو کہ اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے یا آپ ہی رسول بن بیٹھے ہو اللہ نے تو انہوں رسول بنایا ہے کہ خود دعوا کر لیا دے آپ آسمان دی طرف انگلی کر کے اللہ دی قسم کھا کے فرمان دینے کہ میں اللہ دی قسم ہے اس نہیں رسول بنا کے پیجیا ہے میں خود رسول ہوندہ دعویٰ نہیں کیتا ایک سوال دوسرا تیسرا سوال کرتا چلا گیا حضور شرح کے مطابق وعدد مطابق جواب دیندے چلے دے صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے انہیں سوال کر لے اتمنان ہو گیا سے اٹھن لگا ہے مجلسوں سے اٹھ رہے ہیں اٹھ دیو ہوئے ہیں کی کہنے لگا میں بھی ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ قسم کھا کے ایک وعدہ کرنا کی وعدہ کیتا میں نو اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے اور اختیار اندر میری جان ہے لا غیذ و علا ها ذا ولا انقص منه سیئہ جو کچھ میں نو دس دیتا ہے جدوں تک زندہ رہا نہ ایز ایز کچھ ملاواں والا امکشمن ہو سا آج کٹا دوسرے الفاظ اندر کی واضح کیا کہ اللہ نے جہاں تین بھیج دیتا ہے جس شکل میں بھیج دیتا ہے میں یہ اس طرح قبول کرا گا ہی مکمل سمجھا گا لاہو جی جو الا آ گا والا امکش من ہو سا نہ یہ کچھ ملاواں گا نہ چو کچھ کٹاو گا ایک وعدہ کر کے واپس چلیا جی اپنے پنڈ وہ واپس جس ویل مڑے آئے چل پیا ندی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین نو موجود صحابہ مخاطم کر کے فرمان دے من احل ایمان ل جنہر ابو بکر صدیق بھی سن عمر فاروق بھی سن عثمان غنی بھی سن شیر خدا بھی سن عبیدہ بن چارا بھی سن عبد الرحمان ابن آ بھی ابو ری مجمعی فرمایا منسر من اے میرے سامنے بیٹھ والے ہو اے اے موجود صحابہ تو تڈے چڑا شخص یہ پسند کرے کہ او اللہ دی زمین تے چلتا پھردا جی جاگتا زندہ جنتی نو دیکھنا چاہے پلیئن دور الا آ گا جنتی آدمی جا رہا جی دیکھ لو انہیں کی وعدہ ہے کہ میں مینو اللہ نے دین جس شکا نہ بھیجا ہیں جنہیں بھیجا ہے اُنہیں پسندے میں نہ کچھ ملاواں گا نہ یہ چو کچھ گا بات یہ ہو رہی تھی کہ جہاں شخص مسلمان ہووا کرے وہ جد تک دلوں جانوں اے تسلیم نہ کر لو کہ اللہ نے جو حکم بھیجا ہے جو جس طرح بھیجا ہے اے ہی کافی ہے اے ہی مکمل ہے وہ اپنی مرضی اپنی سوچ نوں, اپنے فکر نوں کسے قسم دا دخل نہ دینا چاہے تسلیم کر لو پھر ایمان قابل قبول ہے ورنا نہیں کل کے اخبارات مضمون پڑھیا ہو لیکن ابھی تو اپنے مطلب کی خبر پڑھنے ہیں نا؟ اے یہ مضمون سے پڑھے جن کی ضرورت ہو اگرچہ اے جہاں سازش پہلے بھی آدی رہی ہیں لیکن او خبیس لوگ مرتے نہیں نا گئے سارے انہوں نے اگے اولادی مانوی اولاد, اولاد دہ ہے اور قیامت تک اے جاری رہنے نا سلسلہ اللہ کے بندیا کا شیتان کے بندیا کا مقابلے ہوتے رہے ہیں مضمون اے تھی کہ قربانی دے موقع تے لکھ جانور زبا کر کے ضائع کر دیتے جگہ یہاں کی جگہ تے نقد پیسے دے دیتے جان تو زیادہ فائدہ نہیں پہنچتا انسانوں یہ کسی شیطان دی ذہنی اختراع ہے اور پھر الزام لگایا ہے انہوں سے جڑے سے اشارہ دیکھتے تے جان بھی قربان کرنے تیار ہو جاتے سن صحابہ سے اور صحابہ چو بھی اور دو صحابہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اندر زمین تے اپنا وزیر فرمایا ہے فرمایا کرتے سن وزیر آزے آؤ پ اللہ نے دو وزیر مینو زمین اندر دیتے ہوئے دو وزیر میرے آسمان اندر دیتے. زمین والے وزیر کون ابو بکر صدیق تے عمر فاروح. رضی اللہ عنہما آسمان والے وزیر کون حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام اے دو وزیر اللہ نے آسمان اندر دیتے ہیں زمین والے دو وزیراں سے الزام رہا ہے اس مضمون اندر اس بدنصیب اور بدبخت نے کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے ساری زندگی کدی قربانی نہیں دیتی نوز بن میرا ایمان ہے کہ قیامت دن ایسے بدبختان اور قریبان ہوئے گا کہ ابو بکر تھی عمر تھی اچھا ہوئے گا اور اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے کہ اللہ انہیں ساڑے سے اے الزام لگائے محمد اللہ ساری زندگی قربانی نہیں دیتی، اے دے تو بد بدنصیبی اور ہو اے کیتی ہے کی نقد رقم کیوں نہ دے دیتی جائے دیکھو جی جانور جگہ ہو جاندے نے تے قصائی ہر عید تے گوشت کا ریٹ زیادہ کر دین دینے کہ جانور تو ملتا نہیں پیا جی کوئی عید کے موقع تے قربانی کے جانور بھی مہنگے اور عید تو بعد گوشت بھی مہنگا مل ہے کیا ہر چیز جی مہنگی ہوں دی چلی جا رہی ہے وہ اسلام تے چلن کی وجہ مہنگی ہو رہی ہے مرچاں نبے روپے کلو کھا رہے ہو مرچ کدھر گئی ہر چیز لوں اسلام لوں بدنام بدن کرتے ایسے ایسے فارمولہ کڑے جا رہے ہیں بنایا جا رہے ہیں کہ اسلام نگارو یہ بھی شکل نو بگاڑ دوں نہ کیا اللہ یہ معلوم نہیں سی کہ کن لکھ جانور دبا ہو گئے ہر سال انہیں تو فرمایا اکمل تو لکم دی نم اج تھین مکمل کر د ایسے بدنسیب اور بد بخت لوگوں نے سوچنا چاہیے جی نے اسلام کے بارے ایسا گلان کردیا ہوا کہ یہ कि کتنے جا کے پے گی کہ یہ گل نہ اللہ یاد آئی نہ رسول خیال آیا کہ یہ بنے گا جانور ایسے دبا ہو جان گے گوشت مہنگا ہو جائے گا یہ لوگ مصیبت اندر پی جان گاستے چھٹی دے دیتی جائے کہ جا جانور دبا کرنا چاہے جانور دبا کر لے جا نقد پیسے قرآن اندر اللہ نے کی فرمایا اللہ فرمانے <سَكَن> ہر امت اثا یہ فرض قرار دے وہ قربانی کرے یعنی اگر صرف این نہیں قربانی کی اللہ نے وہ ال جانتا ہے کہ کس کس قسم دے فتنے باز اون والے نے کیسے کیسے فتنے زمین اندر پیدا ہوزاحت کر دیتی فرمایا ان جعلنا من سک اسم اللہ من اصا امت قربانی فرض کر دی تاکہ جانور اصا انہوں دیتے نے انہوں تے میرا نام لے کو رسم اللہ مہاراجا لے کو ملے الا مہاراجا کہ مسل ام جہ چوپائے جڑے جانور اصا ان پیدا کیتے نے قربانی دیندے ہوئے نہ تو میرا نام لے کے انہوں کر جس میں لاہ اللہ, اللہ, اللہ اکبر پڑھتا ہے نا مسلمان قربان کرنے لگیا جان والے کرنے کر, کر ایسے مضمون نگاہ اور ایسے چھاپن والے یہ سارے اسلام دشمن ہیں اللہ یہاں تو سارا بدلا لے اللہ ان کا نور ون زو بے من مہم حضور نے تو آ سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا آ پڑیا کرو اللہ ابھی کمزور ہاں ایسے بدبخت بخت اور بد نصیب لوگوں نے مقابلے تینوں کرنے ساری طرف تو مقابلہ کرے نہ اللہ اللہم جا لو کا نور اللہ ابھی کمزور اور ضعیف ہاں لیکن کمزور اور ضعیف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی ہاتھ پیر جوڑ کے دوڑ جائیے ایمان دیا تین فرمایا فرمایا شخص یعنی جہاں مسلمان اپنے آپ مسلمان جو شخص بھی اللہ دی کوئی, نافرمانی دیکھے سنے کوئی ایسا کم دیکھے یا سنے جیڑا اللہ دی نافرمانی ہوئے اللہ ناقرمانی دی دین کی دی خلاف ورزی ایمان دا پہلا درجہ اے ہے پل یوگئی ہو گئے اجے اس نافرمانی کرنے والے کا منہ بگاڑ دے دے اپنی طاقت اور اپنے ہاتھ ن استعمال کرے وہ خلاف ہو دے. اس پر ناپرمانی نو روک دے اس نا فرمان سبق سکھا دے اپنے ہاتھ پر علم یستا پہ لیکن اگر ہاتھ استعمال نہ کر سکتا ہو ہوگی کیونکہ بعد ایسا نافرمانی بلکہ اکثر ایسا نافرمانی ہیں جنہوں نے پیچھے پوری حکومت کی طاقت ہے حکومت فیلا رہی ہے فرمانی اللہ کی نافرمانی فرمانی سے کم حکومت دس رہی ہے او نا دی پوری طرح اعانت اور مدد کر رہی اگر قربت بازو استعمال نہ کر سکتا ہوئے کوئی مسلمان کہ فرمایا ایمان کا دوسرا درجہ پھر یہ ہے لم یستا لے سانے ہی کہ کم از کم اپنی زبان مجھے خلاف کچھ کہہ دے زبان نو جو زبانا فرمانی اور برائی نو برائی دے رہے؟ زبان تو بھی نہیں کہہ سکتا کسی برائی نو برائی کسی نا فرمانی, فرمانی، کسی اللہ کے آکام کے خلاف ورزی کرنے والے اللہ کا نا فرمان زبان نل بھی نہ کرے تو یہ اللہ دیا جنہوں اسی دلوں برا سمجھ رہے ہاتھ استعمال کرن جو کہ نہیں زبان بھی ساری بند ہو جانتی ہے کیونکہ روٹی ہے ننبر نمبر کھڑے ہو کے بھی اگر ہاتھ کھانے تیار نہیں لا بادشاہ رازق رازق رازق اللہ نے رازک نہیں سمجھا رازک سمجھ لیا مسیطا دیا رازک لیا حکومت اللہ نے رازک نہیں سمجھیا ورنہ اے حق ضرور کہیں گے ساری زبان چو حق بات ضرور نکلنی ابھی تو جو کے بھی نہیں رہ گئے کہ کسی برائی نو دلوں بریاں سمجھ لیے کسی برائی دے دل خلاف دلوں ہی نفرت کریے الا بادشاہ دلوں برائی نو گوا برا سمجھن والے دے بارے اندر فرمایا سب تو کمزور ایمان ایس ہے اللہ چاہے تے ایسے ایمان والے دے چاہے ایمان لیا کرتا سا تو پھر ایسا بزدل سنا کمزور کہ تیری زبان بھی نہ کھول سکی اور بول سکی کچھ تو اس قسم دکشا چل نے انویان ہوگا اچھی طرح ایک دفعہ بادشائی مسجد دے ایک خطیب نے بھی ایک ستنا کھڑا کی تا سی بلکہ انہیں فتوہ دے دیتا سی کہ قربانی دے جانور زبا کرن دی ضرورت نہیں انہ دی نقد قیمت ادا کر دیتی جائے نوز باللہ من ظالک قرآن پر یہاں پہ آئے حدیث پر ہی پہیے باریک تو باریک مسائل قربانی کے بیان کیتے جانور دشانیاں دسیا جانور ذبح کرانور ذبح تو بعد جو کچھ ملتا اور وہ تے جے پیسے ہی دے ہوں باریکیاں بیان کرن دی کی ضرورت دی؟ سوچیا دی یہ بات ایتھو تک کھی سوچیات دکھ دانور خون دا پہلا قطرہ زمین سے اجے نہیں گرتا اللہ بندے دے گناہ معاف کر دینا ایتھو تک دس دیکھا نہ قربانی کے جانور بال نے ہر بال کو بدلے اللہ نے ایک نیکی دے دینی. ایتھو تک دس دنوں کم حالت سے راہ متا آم کہ جانور خوبصورت موٹے تازے پڑے ہوئے اللہ کی راہ قربان کریا کرو قیامت والے جہنم سے سواری کا کام دین ہے اپنے نوٹوں تے چڑھ کے بشرتے کہ مال ہلاک ہوا فریضا سمجھ ہویا ادا کیتا گیا ہو سنت ابراہیمی رسول اللہ اللہ سے ما نے اللہ اللہ تاریخ تاریخاپ ابراہیم دی سنت ہے طریقہ ہے جنہوں اللہ نے قیامت تک زندہ رکھنا ہے جیسے چلن کا قیامت تک دے مسلمانوں حکم دے دیا گیا ہے کن اے علیہ السلام جنن ایس بڑا پیار اسمت بڑی محبت کیونکہ اس امت کے والی اور اسمت کے پیرو نال بڑی محبت سی ابراہیم علیہ میں رات کی رات مختلف ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ جی آیا نو خوش آمدید میرے بیٹے محمد آئے صلی اللہ فدا بے ابنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے محمد رشیفی آج اس باپ نو کنڑ ہے جس باپ کا بیٹا محمد ہو رہے واسطے کنا پکڑ ہے جدا باپ ابراہیم ہو ابراہیم کون ہے خلیلا کوئی دنیادار کوئی مالدار شخص کوئی صاحب منصب آدمی کسی کا نام لے کے کہہ دے نا کہ پلا آدمی میرا دوست ہے کہ وہ چاہ ہی بدل جاتی ہے ابراہیم کا نام لے کے اللہ نے فرمایا ہے کہ اچھا ابراہیم اپنا دوست بنایا ہوا ہے خلیلا ملاقات ہوئی فرمایا بیچا اپنی امت واسے میری طرفوں بھی دو دو سے لے جانا فرمایا ابا جانتی میں ضرور لے کے جاگا ایک تحفہ تے فرمایا علی کا منی السلام اپنی امت نا کے میری طرف کا تحفہ دینا یہ بہت بڑا تحفہ ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پاس السلام علیکم علی کم کے تیرے تے اللہ دی رحمت ہو جائے جی اللہ کی رحمت ہو گئی اپنی امت میری طرف کا توفا دینا یہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کرو نبی السلام سدے نبی تے بھی تے اللہ کے پیغمبر ابراہیم تے بھی اللہ کی رحمتیں نازر ہوا نبی ہے نا السلام کے دوسرا تحفہ کی دتا فرمایا بیٹا تھی دیکھ کے آئے ہو جنت دی زمین خالی پئی اور بڑی زرخیز زمین ہے جنت دی اپنی امت رو جا کے میری طرف یہ پیغام دینا کہ وہ جنت اندر پل درخت لگان کر دوسرا تحفہ کہ میری طرف یہ پیغام دینا اور تحفہ دینا کہ جنت دی زمین خالی پڑے اتنے پہنچنے تو پہلے پہلے پل درخت لگا لو تاکہ تہنچ تب وہ درخت خوب پھل چکے ہون ہو چکے ہون ہوا آپ کا جان یہ تریقہ کی ہے طریقہ دسیا فرمایا کہنا کہ جہاں سخت ایک دفعہ پڑے گا اللہ طرف جنت اندر دار ایک درخت لگا دے گا درخت کن بڑھے گا کن فلے گا گا فرمایا سو آدمی گھوڑا کے سوار ہوگی سو آدمی سے سوار ہو کے اس درخت کی ایک شاخ تلے کڑے ہو جان تو سایا بڑھ جائے گا پھر بھی ابھی بڑھ چکے اور پھیل چکے فل چکے یہ دو تو پہ اس ساڑے امجد ساڑے باپ ابراہیم علیہ السلام نے بھیجے محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جنہ دی سنت قربانی نو قرار دیتا گیا فرمایا مایا آ سنت ابھی گم ابراہیم باپ ابراہیم دی سنت جی جنو اللہ نے پسند کر کے قیامت تک جاری کر دلہ دے قربانیاں کرتے رہ کرتے رہنگے قیامت تک یہ سنت جاری رہے گی انشاءاللہ اور اس قسم دے مضمون نگار بدوقت اپنی بدبختی اور بدنصیبی دا اظہار کرتے رہیں گے سادی پہلی دعا ہے کہ اللہ اے لوکاں نوں ہدایت نصیب کرے تے جیہو دے علم اندر ہی ن واسطے ہدایت نہیں کیونکہ ایسے بدنصیب لوک بھی موجود رہے اور اے جن دے بارے اندر اللہ دا فیصلہ ہے ختم الظاہ و علی قلوبهم وعلا سمعهم وعلا ابصارهم غشاوہ کہ اللہ نے انہاں دے دلاں تے مہر لگا دتی ہوئی ہے پیغمبر صلی اللہ مکے کے کافر اور مسرق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا دے اللہ کے احکام اور فرمان سنا دے جی ابو کہہ دیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلاتے خلاف چڑھے ہوئے نے تیری کسی گل کا اثر نہیں ہو سکے دلوں دلاتے گلاف چڑھے ہوئے نے سارے دل کور کر دیتے ہوئے نے کہ اپنی زبان تو اقرار کر رہے ہیں وہ اللہ نے فرمایا گلاف کہہ رہے ہیں, کہ سے غلاف چڑھے ہوئے ہیں تیری کوئی گل اثر نہیں کرتی یہ کھا دا گلاس بلہ ہو بے گف رحم دیا نا پروانی اس حد تک بچ چکی نے کہ اللہ نے اپنی لہنت کر دیتی ہے لہنت کا گلاس چڑھیا ہو ساری دعا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں ہدایت دے, دے جی ہدایت ان دی قسمت اندر نہیں تے اللہ ایسے لوگوں کے ہاتھ وہ زبان دے سارے تباہ جڑے ہیں اسلام دے خلاف جڑے جی استعمال ہو رہے اللہ انہوں کا سبتیا ناش کر رہے ہیں واہ آخر ادا واہ الحمد للہ راہ اور کچھ دعا دیا درخواستیں اس طرح ایک ساتھ کہتے ہیں کہ میں امام دے پیچھے سورا فاتیا نہیں پڑھتا کیا اس بارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی حکم کو کوئی تلاوت قرآن مجید کی سوائے سورا پا دے ہا کیونکہ جن یہ نہ پڑھی کوئی نماز بھی نہیں ہو اس فرمانے پیغمبر تو بعد کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاندی اپنی مرضی ہو پڑھ لو یا نہ پڑھو نے جن یہ نہ پڑھی جنہیں سورہ فاطیہ دی تلاوت نہ کی دی نماز کسے صاحب نے ایک سوال یہ ایک کہ کیا حصے عقیقے اندر بھی رکھے جا سکتے اقیقے یعنی بار ہاں واسطے دو جانا دو بچی واسطے ایک جان گان ایک جان ہے حصے نہیں دو جانا اور ایک جان عقیقے واسطے بیان فرمائے بچی دا ایک جانور تباہ کیتا جائے وہ صرف بچی کا ہوئے گا بچے دا کا کرن کرنے لی دو جانا دو بکرے دو چھترے دو دنبے دو بائییاں دو جانا دنیا نے تو پھر عقیقہ ادا ہوئے گا ورنہ عقیقہ نہیں ہو سکتا. ایک سوال کسی دوست نے یہ کیتا ہے اللہ ہے کہ قربانی ضائع ہو جائے گی او دے پیسے د اجرت غریباں یتیماں مسکینا دا حق ہے ایسے مدارس کا حق ہے جیتے غریب اور نادار طلبا تعلیم حاصل کرتے ہوں قربانی کی خل کسائی نجرت اندر دن والے کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے دیکھو ہوں جیسے نقد ادائیگی کا دا حکم ہے اتنے یہ بھی دس دیتا ہے. قربانی کی کھل اگر تسی اجرت اندر دو تو دی قربانی ضائع اپنے استعمال اندر صرف ایک شکل اندر وہ جا سکتی ہے کہ تھی جائے نماز بنا لو مسلا بنا لو او دے تے نماز پڑھو ورنہ اے دے یہ علاوہ کوئی مصرف نہیں ذاتی طور جائز ہو رہے تو نماز عید الاضحیٰ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ دس مئی نو بدھ نوا چھ بجے آریا نگر کی گراؤنڈ اندر ادا کیتی جائے گی اشتہارات بھی تھی دیکھ لو نے سوا چھ بجے لہٰذا وقت پہ پہنچنے کی کوشش کرنا انشاءاللہ کوشش حتل مقدور ہوے گی کہ دریاں کپڑے نماز واسطے بچھائے جان انتظام کیتا جائے لیکن احتیاطن اگر تسی کوئی صاف کپڑا چادر اپنے نال لے آؤ تو زیادہ بہتر ہے اگر ضرورت پی تو بچھا لیا جائے گا نماز کھڑی ہون تو دس منٹ پہلے تک مسجد کا دروازہ کھلا رہے گا وزو کرنے واسطے دیگر ضروریات واسطے لیکن دس منٹ پہلے دروازہ بند کر دیا جائے گا کیونکہ جہاں شخص دروازہ بند کرنا چاہے گا جی ڈیوٹی دی ہوگی انہیں بھی تے نماز پڑھنی انہیں بھی عید اندر پہنچنا اس واسطے بوجو کروں کر کے آؤ اگر ضرورت محسوس عید نماز شروع ہونے تو دس منٹ پہلے تک انشاءاللہ ان دروازہ کھلا رہے گا دروازہ ایک رہا تکلیف ان ہے ہر عید تے کہ وہ دوست جہے گا آ رہے ہیں اللہ تعالی مسلمانوں ہلال اور زیادہ شان و شوقت او نو پارک کر, کر, کر دی جائے اور, اور انتظار اندر رہے. ماشاءاللہ جگہ کافی ہے پارک کے چار پاس طریقے تریقے اچھے انداز نال پارک کی جان تاکہ کسے تکلیف نو تکلیف نہ ہو